مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ اس وقت آپ اپنے اسکرین پر عشقان رسول جو امیر اہل سنت کے ساتھ ماہ رمضان چودہ سو پینتیس سنہجری کی پہلی سحری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور چونکہ وہاں پر کلام پڑھا جا رہا ہے کلام کے اپنے ایک رقت برے اشعار ہوتے ہیں رکت بھرے مناظر ہوتے ہیں ویسے شہری کا وقت ہے ابھی باب المدینہ میں تو آپ اسلامی بھائی شہری کے لیے بیٹھے ہوں گے ذرا کون سا شعر چل رہا ہمیں بھی سنا دیں وہاں جو اشعار پڑھے جا رہے ہیں کلام پڑھا جا رہا ہے ہمیں بھی سنا دیجیے تو دکھ کی سے کہوں پیارے تمہارے ہوئے سر تو دکھ سے کہوں پیارے ہو تم ہو, وقیلے مجھے تم ہو یہ مناظر ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و آ... تعالیٰ کی کرو رحمتیں داؤد استعمیک ایک اپنا مدری ماحول ہے اس میں سوز رقت اشک باری اچھا میں یہ عرض کرتا چلوں باب المدینہ میں یا جہاں جہاں اس وقت سحری کا وقت باقی ہے آپ جو عشا وغیرہ تراوی وغیرہ سے بھی فارغ ہو کر بھی تب ہو سکتا ہے کہ آپ نیند کی ہو آپ نے سوئے ہوئے ہوں اگر تحجد کی نماز نہیں ادا کی اور آپ گنجائش پاتے ہیں تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے کم از کم دو رقم تحجد کی نماز اگر ہو سکے تو ادا کر لیجیے اور جیسے کہ باب المدینہ میں چار بج کر پندرہ منٹ اور کچھ سیکنڈ یہ ساحری کا آخری وقت مجھے بتائے گا تو یہی ہے نا چار بج کر پندرہ منٹ اور کچھ سیکنڈ کا کنفرم کر دیجئے گا مجھے چار بج کر پندرہ منٹ اور چالیس سیکنڈ چار بج کر پندرہ منٹ اور چالیس سیکنڈ باب المدینہ میں انتہائی سحر ہے تو آپ کے پاس جب تک سحری کا وقت باقی ہے تحجد کا وقت بھی باقی ہے مگر شہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تحجد آپ نے پڑھ لینی ہے ماشاء اللہ اچھا آپ نے تحجد کی ترغیب ارشاد فرمائی اور آج ہمارے یہاں پاکستان میں ارشقان رسول پہلے روزے کی تحریر کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ اور ابتدائی رمضان ہے بہت ساری روایات میں اور سیرت میں دیکھا ہے کہ بزرگان نے دین تلاوت قرآن جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں بکثرت کیا کرتے تھے چونکہ آج پہلا دن ہے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا ترغیب دینا پسند فرمائیں گے خصوص خوش مجید کے حوالے سے کچھ اس کی احتیاطیں نہیں مثال کے طور پر میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ جیسے ابھی میں نے تحجود کا انکوائر کی باتوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم تحجود میں کیا پڑھیں ما تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے لیکن ترغیبا یہ بھی میں ارض کرتا چلوں کہ تین ہر رقط میں تین دفعہ قرشریف ہی پڑھ دیں تو پورا قرآن ختم کرنے کا ہر حق میں ثواب ملے گا یہی قرآن ہے ایک بار سور خلاص تو تین تین بار کریں گے تو یہ ہے کہ اب ایک کم وقت میں ایک بار سورہ خلاص پڑھ لیجیے یا جو بھی چاہیں پڑھ لیجیے تو یہ تحجد کی نماز ادا کر لیجیے ابھی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور پھر جب فجر کی یقیناً اگر کوئی آپ کے پاس شرعی تو میرا ناقد یہ مشورہ کیا بلکہ یہ تو اگر شرن واجب ہے تو آپ کو جانا ہی پڑے گا فجر کی نماز جماعت مسجد میں جا کر تکبیر اولا کے ساتھ ادا کیجیے اور مسجد میں جا کر سنت قبلی ادا کریں جو فجر کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ادا کریں اس ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو وہ پھر فجر کی جماعت کھڑی ہوگی اور اس دوران اگر آپ کو یعنی سنتیں پڑھ لی آپ نے یا سنتوں سے پہلے وقت مل جاتا ہے کہ سنتیں پریں گے تو پھر آپ کو فرض با جماعت اللہ توفیق سے تو تخویر اللہ کے ساتھ مسجد کی پہلی سب میں کریں تو اس میں یہ کہ قرآن کی تلاوت کا وقت مل جاتا ہے جی ورنہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیجئے فجر کی جماعت کے بعد اور ہو سکے تو اشراک بھی ادا جی کر لیجئے یہ مطلب یہ کہ دیکھیے یہ ایک مطلب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے طبیعت میں ہمارے مزاج میں اس طرح کی عادتیں بن جائیں گی کہ ہم یہ تحجد بھی ادا کرنے والے بن جائیں گے اور یہی وہ پریکٹس ہوگی امید کرتا ہوں کہ جو رمضان مبارک کے بعد ہمیں تعجد کی نماز کے لیے تعجد کی نماز کا بھی پابند بنا سکتی ہے ہمیں فجر کی نماز و جماعت ادا کرنے کا پابند بنا سکتی ہے مقصد المدینہ جنا جی وہ جی جی لے لی جائے آ چکی ہے تو اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی پڑھ لیں گے تو ان اللہ بہت زیادہ مفید ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ میں توحفی کا طافرمائے شہری میں بھی کھاتے ہیں افطاری میں بھی کھانا کھاتے ہیں جی. تو بڑا اہم موضوع ہوتا ہے ابتدائے رمضان ہی میں کھانے پینے کے حوالے سے تو کچھ احتیاطی تدابیر اگر کچھ ہمارے ناظرین کو آپ کی طرف سے مل جائیں کہ کس طرح سے بالخصوص احتیاط کی جائے تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ اچھے انداز پر گزر سکے دیکھیں نارملی یہ ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے اتنا کھایا جائے کہ آپ کی طبیعت بوجھل نہ ہو ویسے تو ادیس پاک میں بڑا خوبصورت نسخہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حصہ غذا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا اور یہ یقیناً ایک صحت مند رہنے, رہنے کے لیے ایک یہ بڑا ہی اہم ترین مدنی پھول ہے کہ صحت مند رہا جائے اور صحت سے یہ کہ عبادت میں بھی قوت ملتی ہے اب ہلکی پھلکی غذا میرا مشورہ ہے کہ لی جائے اور زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا جائے اور میدے میں گنجائش چھوڑیں تاکہ آپ کا پورا دن یہ اچھے انداز سے گزرے گا خوف نہ رکھیں کہ اتنا اتنا پیٹ بھر کر کھا لیں گے پھر طبیعت میں بھی بوجھل پن آ جائے نماز مشکل ہو جائے پھر دن بھر پھر وہ عجیب و غریب قسم کی پھر وہ گلے کے اندر پرابلم بھی ہوتی ہے میدے میں بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر پورا دن آپ کو یہ گزرتا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے میرا مشورہ آ, ایسا وقت جو ہے وہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ طویل دن ہیں اور رمضان المبارک میں ہمارے ہاں بالخصوص جو ہے وہ گرمیوں کا موسم ہے اور کافی علاقوں کے اندر جو ہے وہ خاص کر گرمی کا موسم ہے دن بھی طویل ہیں روزہ کچھ جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں طویل ہے تو وقت جو ہے وہ کافی ہوتا ہے کام کاج میں بھی تکفیف مل جاتی ہے بعض جگہوں پر چھٹیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے بہت سارے کام کاج ایسے ہوتے ہیں جو آف ہو جاتے ہیں اگرچہ بازوں کا سیزن بھی ہوتا ہے لیکن بہت سارے کام جو ہے ان میں تکفیف ہو جایا کرتی ہے تو اب چونکہ عادت نہیں ہوتی سارا سال عبادت میں گزارنے کی تو اب روزے کا وقت پاس ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس حوالے سے کچھ مدنی پولیشاد فرمائے کہ اگر ایسا کسی کو محسوس ہو کہ میرے پاس وقت ہے لیکن گزر نہیں پا رہا گرمی بھی ہے تو اس وقت کو کیسے زیادہ سے زیادہ بہتر قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے کہاں سے آئیں گے اب وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ صبحوں کے وقت ایک صبحوں کی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور کتنی خوبصورت ایک ٹہنگیاں پتوں پہ پتے اور ٹہنگیاں ہل رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو مطلب کہ یوں جم رہا ہوتا ہے یہ یوں سمجھی کہ ایک رحمت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہوتے ہیں جو اسے جھما رہے ہوتے ہیں اب یہ تو ایک طبیعت کی خرابی ہے کہ جس کا قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو ایسا نہ کیا جائے کہ آپ اپنے وقت کو گناہوں میں پاس کریں بلکہ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے جی اور میں تو یہی مشورہ دوں گا ماشاءاللہ تفسیر تفصیل و جنان بہت اچھی ہے و الرفان لے لیجئے نور الرفان لے لیجئے اور دیگر مطالعے کتابیں اپنے پاس رکھ لیجئے ورنہ شام سے مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے دوپہر کا ہمارا تقریباً ایک ڈیڑھ بجے سے مدنی چینل کی نشریات ہماری براہ راست ہو رہی ہیں آپ اس پر اس پر آ جائیے اگر میڈیا کے ذریعے اگر آپ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو ماشاء دعوت اسلامی ہے لیکن میں ضرور یہ مشورہ آپ کو دوں گا بلکہ میں تو ہاتھ جوڑ کر میرے مندی چن کے ناظرین سے یہ مدری التجا کروں گا کہ برائے کرم بد نگاہی کر کے اپنے وقت کو آپ ضائع مت کیجیے گا روزہ یہ تقبے کا نام ہے اور واضح طور پر قرآن روزے کا بہت بنیادی مقصد ارشاد فرما رہا ہے تتقول تاکہ تمہیں تقوہ نصیب ہو پرہیزگاری نصیب ہو اب آپ غور کیجئے کہ آپ کے سامنے جو شام کو یا دوپہر کو کھانا رکھا ہوا ہے ٹھنڈا مشروب رکھا ہوا ہے مگر آپ نہ کھا رہے نہ پی رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے آپ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما میں روزے سے ہوں جبکہ یہ وہ اشیاء ہیں جو اگر آپ کا روزہ نہ ہوتا روزہ نہیں ہے رمضان میں جو ہمارے ہیں اور روزوں میں جو ایک معاملات ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ورزش کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہ عشیت حلال و طیب ہیں صحیح. ہمارے استعمال میں ہم کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی یہ چیزیں ہیں لیکن آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں جو عام حالت میں یہ حلال و طیب ہے پاکیزہ ہے آپ کو صحت دیتی ہے لیکن یہی چیز جو آپ حلال و طیب ہیں اور آپ چھوڑ رہے ہیں مگر وہ کام جو رمضان ہو یا علاوہ رمضان ہو روزہ ہو یا نہ ہو جو چیزیں ویسے ہی حرام ہیں ناجائز ہیں اللہ اور اس کے رسول نے جس کے کرنے کا منع فرمایا اور اب وہ کام کرنے گزر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے بد نگائی ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا منظر ہو کہ جس میں مطلب کہ بے پردہ عورت ہو یا موسیقی ہو تو یا اور کوئی تاش ہو گئے شطرنج شطرنج ہو گئے اس طرح کی دیگر چیزیں ہو گئیں جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اس طرح یہ تو ٹائم تو ضائع کر رہے ہیں آپ اپنے ٹائم کو بلکہ برباد کر رہے ہیں ایسا نہ کیا جائے بلکہ آ... اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں وقت گزارا جائے انشاءاللہ شاء اللہ ایک کال بھی ہے ہمارے ناظرین میں سے میں چاہوں گا کہ اس کو شامل کر لیا جائے جی اور جو نماز میں دل نہیں لگتا نماز عادت نہیں بن پاتی تو اس کے لیے کیا کیا جائے اس کی عادت ڈالی جائے نماز کی عادت کیوں نہیں بن پاتی آپ یہ نماز فرض ہے اور ہر حال میں پڑھنی پڑنی ہے مطلب نماز تو اور اس کی عادت بالکل بنانی پڑے گی اس کے لیے نماز پڑھنے کے ثواب اس کے فضائل اور نماز قزا کرنے کے عذابات پر غور مطالعہ کریں اس کی معلومات حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور پھر آپ غور کیجئے کہ کس طرح مطلب کہ یہ نماز کے حوالے سے کیوں نہیں دل کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق کا تحفہ غالب ہے باب با المدینہ ہمیں جی س... اس کا نمبر بالکل آخری منٹس چل رہے ہیں شاید اب ایک آدھ منٹ باقی ہے جو احتیاطی وقت ہے میں یہاں یہ بھائی صاحب آپ سے مدنی پور لینا چاہوں گا کہ شہری کے حوالے سے ایک بڑا مسکنسپشن ہے بار بار ہم نے مدنی چینل پر آ, باپا کے مذاکروں میں بھی سنا کہ وقت کو مدنظر رکھا جائے اذان کا انتظار نہ کیا جائے تو اب یہ اس مسجد کی اذان باقی ہے ابھی وہاں اذان ہو رہی ہے تو اس پر کتنا ہمیں توجہ دینی ہے رمضان کے افطار اور سحر میں ٹائم ٹیبل فرض کو بچانا ہے روزہ فرض ہے جی. اور اپنے وقت پر بند ہوتا ہے اپنے وقت پر کھلتا ہے اذان فجر کے لیے نماز کے لیے نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے اور غروب آفتاب مغرب کے وقت کی اذان یہ نماز مغرب کے لیے हم. نہ کہ افطار کرنے کے لیے صحیح. روزہ بند ہوتا ہے وقت پر روزہ کھلتا ہے وقت پر है. جب شہری کا وقت ختم ہو گیا تو روزہ ختم ہو گیا है. بند ہو گیا جب افطار کا وقت گرو یافتہ ہوا تو افطار کا وقت ہو گیا है. تو وقت الحمد للہ مدری چینل پر آپ کو باقاعدہ ایتیاتی وقت کے ساتھ ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں زیادہ یہ دیکھتے رہیے اور روزہ آپ اس طرح بند کیجئے اگر ہماری آواز امیرہ سنت تک پہنچے گی اچھا تو میرا خیال ہے وہاں مدری پھول شاید سنت کی طرف بڑھا جائے है. کیا مشورہ ہے کا جی ان شاء اللہ بارگاہ میں امیر اللہ سنت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ذرا امیر کو بھی اطلاع دے دی جائے کہ الحمدللہ للہ براہ راست اور آپ کے مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی پہلے روزہ کی طرف ہم جا رہے ہیں پہلے روزے کی طرف ہم جا رہے ہیں ہماری قسمت کی ایک بار پھر میراج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کی سعادت فرمائی